بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان الم اصحاب کبھی الم یل کئی روم پی تو من جی سجا راسن اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والدوں کا کیا حال کیا کیا, کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر, اور پر پرندوں, پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے باندے تو انہیں گردالا جیسی کھائی کھیتی کی پتی